لِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ شفيع المزنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لین لموا العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ روسی پڑھ لیجیے اللهم سل على سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سلام علیکم اللہ علمین یا شفیع حمد دو سلاد کے بعد قرآن کریم کی ایک آیا شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے تحت کچھ گفتگو انشاءاللہ کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے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 اہل محبت بالخصوص وہ لوگ جو بر صغیر پاک و ہند میں اہل ایمان ہیں وہ ان دنوں میں اسلام کی دو برگزیدہ ہستیوں کی یاد مناتے ہیں یہ دونوں ہستیاں اپنے اپنے وقت میں بہت ہی اہم ثابت ہوئیں ان کی تعلیمات اور خدمات کے اثرات سمتوں میں پہنچے آج بھی ان کا فیضان جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا پہلی ہستی امام ربانی امام مجدد الفیسانی حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے دوسری ہستی امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان قاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے لفظ مجدد جس کو انگریزی والے ریوائیور کہتے ہیں تازہ کرنے والا جب دین کو مٹایا جا رہا ہو یا دین میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو یا دین کو بدلا جا رہا ہو ایسے میں جو شخص حق کا بول بالا کرے کلمہ حق بلند کرے اپنی تحریر اور تقریر سے خدمات انجام دے کر دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے جہاد کرے تازہ کرے اس کو مجدد کہتے ہیں پہلی ہستی ہزار سالہ مجدد ہے دوسری ہستی چودہویں صدی میں جس نے تجدیدی کارنامے انجام دیے اس سلسلے میں اگر پوری تفصیل بیان کروں بڑا وقت چاہیے اور پھر بھی گفتگو پوری نہ ہو مختصر بیان کرتا ہوں حدیث شریف ہے اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر سو سال کے سرے پر ایسے بندے پیدا کرے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو نیا اور تازہ کرتے رہیں گے یہ لوگ اپنی طرف سے کوئی بات دین میں داخل نہیں کریں گے بلکہ دین حق کو واضح کریں گے ان کے بارے میں حدیث شریف میں ہمیں پوری رہنمائی ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہو گیا ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا نہ ہو سکتا ہے لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اس کی تبلیغ کے لیے تبلیغ کے معنی پہنچانا بات کو پہنچانا حق بات کو سب لوگوں تک پہنچانا یہ تبلیغ کہلاتا ہے تورات کی تبلیغ کے لیے چار ہزار پیغمبر آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا یہ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا جامع ہے اس کی تبلیغ کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا العلماء وارا الانبیاء علماء اہل علم نبیوں کے وارث ہیں اللہ تعالی نے کلام ربانی کی تبلیغ کے لیے اس کو پھیلانے کے لیے امت مسلمہ میں یہ سلسلہ جاری, جاری فرمایا کہ اس میں علماء ربانیین اولیاء کاملین ہوں گے قیامت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہی دین حق کو لوگوں تک پہنچائیں گے اگر تاریخ کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو خلیفہ رسول کہلائے ان کے عہد خلافت میں دور حکومت میں کچھ لوگوں نے زکوات کی ادائیگی سے انکار کر دیا زکات کے منکر ہو گئے مسلمائے قذاب نامی شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اتنوں نے سر اٹھایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کیا اور دین کو بدلنے نہیں دیا ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب ردی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے ان کے دور میں یہودیوں کی سازشوں شرارتوں کا قلا قما ہوا اسلام کی سلطنت کو بہت وسعت ملی پھر آپ تاریخ کو دیکھتے آئے صحابہ کے کے بعد پھر ملوکیت ہے خلافہ راشدین ہیں پھر ملوکیت کا دور ہے بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کا ایک سلسلہ ہے ان کے دور میں کتنے فتنے اٹھے اگر میں آپ کو صرف فتنوں کی تعداد اور تاریخ سناؤں تو وقت پورا ہو جائے کس کس قسم کے فرقے نکلے معتزلہ ایک فرقہ یہ اٹھا جہمیا قدریا جبریہ یہ فرقے اٹھے کسی نے تقدیر کو موضوع بنایا کسی نے قرآن اور حدیث کو موضوع بنایا کسی نے اور مسائل کو موضوع بنایا ایک ایک مسئلے پر الگ فرقہ وجود میں آتا رہا کئی آئے کئی گئے لیکن اللہ نے اسلام کو باقی رکھا اور یہ اسلام انشاءاللہ اللہ باقی رہے گا مردان حق پیدا ہوتے رہے پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کے پرچم کو سر بلند رکھیں گے خلق قرآن کا مسئلہ آیا کچھ لوگوں نے سرکاری درباری مولویوں نے یہ کہہ دیا قرآن اللہ کی مخلوق ہے علماء حق نے جواب دیا کہ قرآن غیر مخلوق ہے مخلوق کے معنی بنایا ہوا غیر مخلوق کہ یہ بنایا نہیں کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کی صفت ہے اور اللہ کی صفتیں مخلوق ذرا اونچی نہیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں جہاد کیا اور یہ مسئلہ بھی حل ہوا مامون رشید اس کا دور جو بنو عباس کے حوالے سے ہے اس کے دور میں اور بھی فتنے اٹھے اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں چلتا رہا پھر ہندوستان میں اسلام کا سلسلہ شروع ہوا یہاں پر بھی سازش کرنے والوں نے کئی فرقے بنائے سر اٹھایا شرارتیوں نے اگر آپ کو جتنے خاندان یہاں حکمران رہے ان میں سے ہر آپ کے سامنے تاریخ کا پورا منظر آئے گا میں بیان کرتا رہا ہوں ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنا نمودار ہوتا رہا بلاخر مغلوں کا دور آیا مغل اعظم کہلاتا تھا اکبر جس کا پورا نام لکھا جاتا تھا جلال الدین محمد اکبر یہ مغل بادشاہ تھا اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر پھر جہاں پھر اورنگزیب اور پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا شروع میں تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی لیکن بعد میں دماغ خراب ہو گیا ابول الفضل اور فیضی نام کے دو آدمی تھے اس کے پاس دین ال ایجاد کیا اس نے ایک نیا دین اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگ گیا ہندوؤں سے دوستی کے لیے گائے کا زبیحہ گائے کو ذبح کرنا ممنوع قرار دے دیا منع کر دیا گیا خطبوں میں سے قلاپائے راشدین صحابہ کرام کے نام نکال دیے گئے تاکہ شیوں کو تکلیف نہ ہو ان کو ناپسند تھے خلافا ثلاثہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کے نام اس نے وہ بھی نکال دیے طرح طرح کی خرابیاں ڈال دی اس دور میں جس ہستی نے آواز حق بلند کی اور اکبر کے اس فتنے کے خلاف ڈٹ کر جہاد کیا ہستی کا نام امام ربانی امام مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی ربی اللہ تعالی اکبر کا آخری دور تھا وہ مر گیا اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا ہندوؤں سے شادی ہندوؤں سے نکاح ان کے نزدیک معیوب نہیں تھا منکرات کو جو چیزیں منع تھیں جائز کر لیا گیا جو حرام تھیں ان کو حلال کر لیا گیا باپ کی روش کے مطابق بیٹے نے بھی خود کو سجدہ کروانا شروع کر دیا اور وہی طریقے رکھے حضرت مجدد الفیسانی نے اس دور میں جب آواز اٹھائی تو لازمی بات ہے یہ دو قوتیں ہر دور میں نظر آتی ہیں خیر و شر یہ آپ کو ہر دور میں نظر آئیں گی آپ دیکھیں حابیل نظر آ رہا ہے تو قابیل بھی نظر آ رہا ہے نو علیہ السلام ہے ان کے سامنے کافر بھی ہیں حضرت ابراہیم ہے نمرود بھی ہے حضرت موسا ہے فیرعن بھی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابو جہل بھی ہے حضرت امام حسین ہے یزید بھی ہے آپ کو یہ ہر دور میں نظر آئیں گے اور اس دور میں اگر ایک طرف یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کو بدل رہے تھے اور اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے تو سامنے امام ربانی امام, امام تھے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں من او پھر او شبیر و یزید عید و قوت از حیات آیت پدید کہ تم دور دیکھو گے تو تمہیں دونوں نظر آئیں گے ایک طرف خیر کا عالم بردار نظر آئے گا تو دوسری طرف شر کا نمائندہ بھی نظر آئے گا یہ ہر زمانے میں دونوں سامنے نظر آتے ہیں اور تو رف او بے دا ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے رات نہ ہو دن کا پتہ نہیں چلتا بدبو نہ ہو خوشبو کا پتہ نہیں چلتا اندھیرا نہ ہو روشنی کا پتہ نہیں چلتا یہ برے نہ ہوں اچھوں کا پتہ نہیں چلے گا اگر یہ بے ایمان نہ ہوں تو ایمانداروں کا پتہ کیسے چلے گا تو یہ آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گے جہانگیر نے حضرت مجدد صاحب کو اپنے دربار میں طلب کیا میں مجدد صاحب کے پورے کارنامے سناؤں بڑا وقت چاہیے جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے میں نے بہت زیادہ اس وقت بیان نہیں کرنا صرف تھوڑا سا ذکر کر کے تعارف کروانا ہے جہانگیر نے آپ کو دربار میں طلب کیا مجدد صاحب تشریف لے گئے لوگوں نے کہا تو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے وہ تجھے سجدہ نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے سب کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو دوسروں کو بھی موقع ملے گا وہ بھی انکار کریں گے تو تو نے بلا تو لیا ہے کرے گا کیا اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو بڑا دروازہ بند کر دو چھوٹی کھڑکی کھول دو اس کھڑکی میں سے آدمی سیدھا گزر نہیں سکتا سر جھکا کے داخل ہونا پڑتا ہے وہ سر جھکائیں گے میں اسی کو سجدہ سمجھ لوں گا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا اس کی چھوٹی کھڑکی کھول دی گئی اللہ والوں کو فراست بصیرت خاص سمجھ آتا فرماتا ہے حضرت صاحب جب وہاں کھڑکی کے قریب پہنچے تو آپ نے پہلے سر داخل نہیں کیا پہلے اپنا پاؤں داخل کیا وہ جو خواب دیکھ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا جھکیں گے میں اسی کو سجدہ سمجھ لوں گا حضرت نے پہلے پاؤں داخل کیا تو جھکنے کی نوبت نہیں آئی تھوڑا سا نیچے ہوئے سیدھے حالت میں رہے اور داخل ہو گئے اس کا یہ خواب بھی ٹوٹ گیا جب سامنے ہوئے اس نے بات چیت کی اس کے درباری سرکاری ملا بھی موجود تھے مجدد صاحب نے کلمہ حق کہا جہانگیر کو خفت اٹھانی پڑی شرمندگی ہوئی کہ کوئی جواب نہ دے سکا تو جب جواب نہ بنے تو پھر آپ کو پتا ہے دوسری کاروائی کی جاتی ہے آج بھی اہل علم کا مقابلہ نہیں ہوتا تو ان کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے اس نے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا جیل میں بھی آپ کے عقیدت مندوں مریدوں کی فوج کی فوج آنے لگی اس نے گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا وہ قلعہ جس میں وہ بدترین مجرم رکھے جاتے تھے جن سے بہت ڈرتی تھی حکومت کہ یہ بڑے خطرناک مجرم ہیں وہاں حضرت کو بجوا دیا یہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں رونق لگا دیتے ہیں یہ اندھیروں میں آئے اجالا کر دیتے ہیں بروں میں آئے ان کو اچھا کر دیتے ہیں حضرت صاحب کا وہاں جانا ان کلے میں بند مجرموں کے لیے نعمت ہو گیا آپ نے وہاں پر ان کو روحانیت اور تقوا کی بدولت ان سارے مجرموں کو ولی بنا دیا وہاں پر بھی اللہ اللہ ہونے لگی وہ جو بدترین مجرم تھے اب راتوں کو اٹھ کر ذکر الہی کیا کرتے تھے ادھر جہانگیر کا یہ سلسلہ جاری تھا اندر سے وہ حضرت سے خوف زدہ تھا اوپر سے اپنا روب رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتا تھا پھر ایسا ہونے لگا کتابوں میں ہے کہ اس جہانگیر کو لوگوں نے ملامت کرنی شروع کر دی لوگوں نے برا کہنا شروع کر دیا اب یہ گھبرایا یہاں یہ بھی کتابوں میں روایت ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ یہ رات کو سوتا تھا تو اس کو نیند کی حالت میں کوئی اٹھا کر بستر سے نیچے پھینک دیتا تھا اس کی آنکھ کھلتی تو کوئی نظر نہیں آتا تھا ہار بڑھاتا پھر سو جاتا پھر ایسا ہی ہوتا تو یہ بڑا پریشان ہوا لوگوں سے کہنے لگا کہ اس طرح میرے ساتھ ہونے لگا ہے تو سمجھداروں نے کہا اس اللہ والے کو جس کو بند کیا ہوا ہے اس کو جیل سے رہا کر ورنہ تیری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی یہ گھبرایا ادھر لوگ مخالفت کر رہے تھے اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے رعایا اس کے خلاف ہو رہی تھی اس نے حضرت کے لیے رہائی کا حکم بھیجا مگر وہ اللہ والے تھے انہوں نے کہا میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے میں نے جس بات کے لیے حق کی آباد بلند کی ہے جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا جاگیر نے پوچھا کیا کرنا ہے مجھے پر سجدہ بند کروا اپنے آپ کو اعلان کر کے میں بندہ ہوں خدا نہیں ہوں اور تب کر خطبوں میں صحابہ کے کے نام پھر لیے جائیں گائے کو ذبح کرنا جو نے بند کیا ہے اس کو پھر جاری کر ہندوں سے جو ت نے نکاح کو جائز قرار دیا اس کو ممنوع قرار دے جب یہ شرطیں مانے گا تب باہر آؤں گا اس کو ماننی پڑی آپ باہر آئے اس کے باوجود کتابوں میں تاریخی روایات کے مطابق تذکروں کے مطابق جہانگیر نے حضرت کو اکیلا نہیں رہنے دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے ان کو اکیلا چھوڑا یہ میرے خلاف پھر انقلاب برپا کریں گے اس نے وہ جو باتیں تھیں وہ تو ختم کر دی لیکن حضرت کو اکیلا نہیں چھوڑا لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجدد صاحب اس وقت اگر آواز حق بلند نہ کرتے بتائیے دین اپنی اصل پر باقی رہتا نہیں جہانگیر نے جو سازش کی تھی اکبر نے جو سازش کی تھی وہ لوگوں میں در آتی اور آج دین کا نقشہ بگڑ جاتا اس دور میں دین کو تازہ کیا زندہ کیا حضرت مجدد صاحب نے اس لیے علامہ اقبال جیسے شخص نے بھی حضرت مجدد کی قبر انور پر حاضری دی اور ان کی شان میں کہا وہ بیان کرتا ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگاہ اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار وہ پوری نظم لکھتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر اس کے کلام میں پوری نظم موجود ہے پتہ چلا حضرت مجدد صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس دور میں جبکہ مغل اعظم کا دور جہانگیر کا دور جہانگیر کے مانے پورے جہان کو پکڑنے والا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا اس دور میں آپ نے کلمہ حق بلند کر کے دین کی حفاظت کی اسی لیے ان کو مجدد الفانی ہزار سالہ مجدد کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہزار سال گزر چکے تھے یہ ہزار سال کے بعد ہوئے اور اس لحاظ سے اس ان کی شان بڑی بلند بتائی جاتی ہے بڑی خدمات انجام دی حضرت مجدد صاحب کے بارے میں آج کچھ لوگ غلط فہمیاں ڈالتے ہیں مثلا جو لوگ دیوبندی وہابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجدد صاحب توحید کے علم بردار تھے تم لوگ جو بدعتیں کرتے ہو مجدد صاحب نہیں کرتے تھے یہ جتنے لوگ ہیں یہ ان کے مکتوبات شریف کا ایک حصہ پڑھتے ہیں دوسرا حصہ کیوں نہیں پڑھتے ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے حضرت مجدد صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے احیاء سنت بھی کی ہے اور وہ ہرگز بدتی نہیں تھے آج جو ہمارے عقیدے ہیں اہل سنت و جماعت کے وہ سب مجدد صاحب کے عقیدے ان کی تحریریں پڑھو وہ ثابت کرتے ہیں شیعوں کے خلاف انہوں نے رسالہ لکھا بہابیا کے خلاف انہوں نے لکھا آج یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے تھے یہ اگر ان کو اپنا مانتے ہیں تو ان کے طریقے اپنائیں ان کی تعلیمات اپنائیں ورنہ یہ ان کے کہلا سکتے نہیں آپ حضرت مجدد صاحب کی کرامات ان کی تعلیمات اور ان کی خدمات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم اور حضرت خواجہ محمد سعید ان کا تذکرہ پڑے آگے سلسلہ عالیہ نقش بندیا میں مجددیہ شاخ بھی انہی کے نام سے بنی ہے نقش بندیوں میں مجددی شاخ حضرت مجدد صاحب کے حوالے سے بنی ہے نقش بندیوں میں یہ مجدد ہوئے ہیں اور بڑی شان والے ہوئے ہیں میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا آپ کے ذہنوں میں پھر تازہ کر دوں یہ ان کے چھوٹے سے بچے خواجہ محمد معصوم ابھی چار پانچ سال کی عمر تھی حضرت صاحب ساتھ مسجد لے گئے دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ بیٹا یہاں بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں نماز پڑھ کر جب نمازیوں کے ساتھ حضرت صاحب واپس آئے تو چونکہ دروازے میں لوگ جوتیاں اتار کے گئے ہوئے تھے اس چھوٹے سے بچے نے جوتیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا دو ڈھیریاں ہیٹھ الگ الگ بنا دیے تھے حضرت صاحب نے پوچھا بیٹا یہ کیا کیا ہے تو چھوٹا سا مجدد صاحب کا بچہ وہ کہتا ہے بابا یہ جوتیاں جنتیوں کی ہیں یہ دوستیوں کی ہیں جس کے چار پانچ سالہ بچے کی اتنی شان ہے ان کے باپ کی کتنی شان ہو حضرت صاحب نے فوراً جوتیاں ملا دی کہ اللہ نے پردہ رکھا ہے تو کیوں کھولتا ہے مگر بچہ جوتی دیکھ کے پہچان رہا ہے کہ یہ کس کی ہے اندازہ کریں یہ مجدد صاحب کے بچوں کی شان ہے یہی مجد الپشانی انہوں نے اپنے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے اس وقت لاہور میں ایک عالم تھے ملا طاہر لاہوری اس کو بلایا اپنے بچوں کی تعلیم پر مقرر کیا استاد بنا کر کے میرے بچوں کو دین پڑھاؤ حضرت صاحب ایک دن آئے دیکھنے کے لیے کہ استاد کیسے پڑھا رہا ہے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں آپ تو دروازہ بند کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے نگرانی رکھنی چاہیے بچے پڑھ رہے تھے حضرت صاحب کی نظر اٹھی ملہ صاحب کے ماتھے پر چہرے پر اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھتے پڑھتے ہیں مولانا کی پیشانی کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا شقیون کہ یہ بدبخت ہے آپ کو نظر نہیں آتا اللہ والوں کو نظر آتا مولانا روم نے فرمایا نا لوہے محفوظ رشت پیشانی یہ یار لوہے محفوظ کس کا نام ہے یار کی پیشانی کا نام ہے اللہ والوں کے سامنے ہوتی ہے حضرت فرماتی ہے میں نے ماتھے پہ جب یہ لکھا دیکھا لوہ محفوظ پر دیکھا وہاں بھی لکھا ہوا تھا شقی کہ یہ بدبخت ہے اللہ نے ان کو دیکھنے والی آنکھ دی تھی نا انہوں نے دیکھا بچوں کو ایک طرف بلا کے کہا کہ تمہارے یہ استاد میں نے ان کا چہرہ بھی دیکھا لوہے محفوظ پر بھی دیکھا یہ تو شقی ہے بدبخت ہے تو کیا بدبخت سے پڑھو گے بدبخت سے پڑھنا تو اچھی بات نہیں ہے تمہارا استاد بدل دیتے ہیں اس سے نہ پڑھو شیروں کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں وہ مجدد صاحب کے بچے تھے کہنے لگے بابا استاد کیوں بدلتے ہو آپ کے پاس آ ہے اس کو نہ بدلو اس کی قسمت بدل دو بچوں نے بات کی حضرت کو پسند آ بچوں نے کہا بابا اب کے پاس آ گیا یہاں سے بھی بدبخت جائے گا تو اچھی بات نہیں ہے استاد نہ بدلو اس کی قسمت بدل دو فرما بچوں پھر اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ مجدد صاحب فرماتے ہیں میں نے پڑھا ہوا سنا ہوا تھا کہ غوث پاک فرماتے ہیں میری دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے تقدیر مبرم معلق تو فرماتے ہیں میں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ابھی دعا پوری نہیں کی تھی مولانا کے ماتھے پر بھی لکھا گیا شہید الوہے محفوظ پر بھی لکھا گیا شہید اللہ, حطح اللہ, حطح اللہ سعید کے معنی نیک وقت اس بخت کو نیک بخت بنا دیا حضرت مجدد صاحب کی شان دیکھیے ذرا ان کے بچوں کی شان دیکھیے اس دور میں آپ نے مکتوبات شریف آپ کی بڑی مشہور کتاب, کتاب مبدا و معاد اس کے علاوہ دیگر رسائل آج بھی دستیاب ہیں اب تو ترجمہ ہو گئے پتہ چلتا ہے وہ ماشاءاللہ اس دور میں انہوں نے کتنی خدمات انجام دی اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے ذرا سننا آج آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں میں ایک اہم بات بتا دوں آپ کو ہندوستان پر مسلمانوں کی طویل عرصہ حکومت رہی سینکڑوں برس انگریز نے اس حکومت کو توڑنے کے لیے بہت کوشش کی داخل ہوئے انگریز پھر اس کے بعد آپ نے انگریز سے آزادی کے لیے تحریک چلائی ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے پاکستان بنا ہندوستان ادھر رہ گیا جو بات میں بتانا چاہتا ہوں اکبر اور جہانگیر نے ہندو مسلم ایک قوم بنانی چاہی تھی ثابت کرنا چاہتا کہ ہندو اور مسلم ایک ہی ہیں دو الگ نہیں یہ اسی زمانے میں بات چلتی تھی رام کہو یا رحیم مطلب تو ایک ہی کی ذات سے ہے اوتار کہلو یا اللہ کہلو بات تو ایک ہی ہے یہ اس زمانے کے نعرے تھے اس دور میں یہ پہلی ہستی ہے حضرت مجدد الپانی کی جس نے بتا دیا کہ ہمارا ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ الگ قوم ہے ہم الگ قوم یہ یاد رکھیے گا آج کہتے ہیں دو قومی نظریہ فلانے نے دیا دو قومی نظریہ فلانے نے دیا دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ سب سے پہلے ہمیں کہاں سے ملا ہے قرآن سے ملا ہے ہمیں اسلام والوں سے ملا ہے اور اس بر صغیر میں اس دو قومی نظریے کو باقی رکھنے کے لیے کہ اس کو کوئی ملا نہ دے پہلی خدمات مجدد الفسانی نے انجام دی ہے کہ یاد رکھیے گا یہ آج سے کتنے برس پہلے کی بات ہے چار ساڑھے چار سو سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو پھر یہ سلسلہ آگے چلا حضرت مجد صاحب ان کے شہزادے طریقت کی شاخ بھی چل رہی ہے اور شرعی خدمات بھی انجام دی جا رہی ہیں اسی ہندوستان میں جبکہ مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی اور انگریز آ گیا اٹھارہ سو ستاون آپ کو یاد ہوگا بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے پڑھتے ہوں گے اسکول میں تاریخ کی کتابوں میں اٹھارہ سو ستاون میں جنگ آزادی جس کو انگریز اور ہندو غدر کہتے ہیں اس دور میں جبکہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا اللہ تعالی نے اس دور میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا حضرت کی تاریخ بلا دک اٹھارہ سو چھپن بتائی جاتی ہے یعنی اس جنگ سے ایک سال پہلے آپ سب ذرا اپنے ذہنوں کو حاضر رکھیے گا میں آپ کو دو چار موٹی موٹی باتیں بتا دوں تاکہ ذہن میں رہیں اصل پروگرام اس خطے سے اسلام کو ختم کرنے کا انگریز نے بنایا تھا اور شروع میں ہندو ان کے ساتھ تھے ہندو ان کے ساتھ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جتنی بھی سازشیں کی گئی ایسٹ انڈیا کمپنی اور باغی علماء کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ملتی ہے آج بالا کوٹ بالا کوٹ بالا کوٹ بڑا نام لیا جاتا ہے سید احمد کے ساتھ شہید کا لفظ لگا کر اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور اسماعیل دلوی کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بالا کوٹ میں سکھوں سے جہاد کیا یہ کیا وہ کیا جو تاریخ کو بدلنا چاہے اس کو مسخ کر کے بگاڑ کے پیش کرنا چاہے ایسا شخص جھوٹا پڑتا ہے کامیاب نہیں ہوتا ان کی اپنی کتابوں سے ان کی اپنی تحریروں سے ثابت ہے یہ انگریزوں کے خلاف نہیں تھے نہ سید احمد جس کو شہید کہتے ہیں نہ اسماعیل دلوی جو بالا کوٹ کا جس کو لوگ کہتے ہیں مجاہد یہ انگریزوں کے خلاف ذرا اونچی ان کی اپنی کتابیں گواہ ہیں ان کی اپنی تحریریں گواہ ہیں میں نے کتنے حوالے اپنی کتاب حقائق میں نقل کیے ان کی اپنی کتابوں سے ہم ثبوت دیتے ہیں سکھوں سے کیوں لڑے انگریز کی حمایت اور انگریز کی تائید حاصل کرنے کے لیے بظاہر سکھوں سے لڑنے کا پروگرام مگر اٹھا اور وہ سلاسہ خانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے پہلا جہاد یار محمد داغستانی سے کیا تھا جو افغانستان میں اس وقت حاکم تھا اس کے خلاف کیا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس سے انہوں نے جہاد کیا تھا اب پتہ نہیں پہلے اس کا اسلام دیکھا جائے پھر ان کا جہاد دیکھا جائے کیونکہ اگر کوئی مسلمان کہلا رہا ہے تو اس کے خلاف پہلے جب تک پتوا نہیں ہوگا جہاد کیسے ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں تاریخ ہزارہ دیکھ لیں تاریخ تناولیاں دیکھ لیں تمام کتابوں میں موجود یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے اگر پوری تفصیل سننی ہے میری تقریریں اس پر موجود ہیں وہ سن سکتے ہیں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں تھانوی کو چھ سو روپیہ انگریز دیتے تھے کس بات کا دیتے تھے ندوۃ العلماء کو انگریز پیسہ دیتا تھا کس بات کو دیتا تھا یہ بستی نظام الدین سے جو تبلیغی جماعت چلی تھی جو آج رائے بنڈ میں جس کا اجتماع ہوتا ہے اس کو انگریز پیسہ دیتا تھا کس بات کا دیتا تھا پوچھنا چاہتا ہوں میں گنگوہی کی دوسروں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم انگریز کے خیر خاں ہیں ہم سرکار کے خلاف کرنے والے کہنے والے نہیں شو ٹائم ابھی دس پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے شو ٹائم محمد شاہ امروتی نے خود تھانوی کے حوالے سے لکھا ریشمی رومال تحریک کا راز تھانوی نے پاس کیا اس کا بڑا بھائی سی آئی ڈی کا آفیسر تھا انگریز کا تھانوی ان کو مسلمانوں کی خبریں دے کے پیسے لیتا تھا خود ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے خود ان کے اپنے بندے بتا رہے ہیں اگر میں آپ کو تفصیل سناؤں تو آپ کو پتا چلے یہ مسلمان کہلانے والے دیوبندی وہابیوں نے کیا کیا ہے یہ انگریز کے ساتھ ملے اس دور میں جبکہ لوگ اپنا ایمان بیچ رہے تھے انگریز دین خرید رہا تھا اور کتنے مسلمان کہلانے والے بک رہے تھے اس دور میں علماء اہل سنت نے حق کے پچم کو بلند کیا اسماعیل دہلوی کا دور جب اس نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا تقویت الایمان کتاب کے معنی تو یہ ہے ایمان کو قوت دینے والی مگر جو کچھ اس میں لکھا وہ آپ کو سنانا کیا ہے میں نے تو ویسے اپنی کتاب سفید و شیا میں لکھ دیا اپنی ویڈیو کیسٹ میں آپ کو وہ کتاب دکھا دی کفر کفر نہ کباشد اللہ معاف کرے صرف بتانے کے لیے کہ ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے اس نے اس کتاب میں نبی کو چمار تک لکھا ہے تو جو ایسا کہے کیا کہ وہ مسلمان رہا جو نبی کے لیے ایسے لفظ استعمال کرے کیا اس کا ایمان رہا اس دور میں اہل سنت کے عالم جلیل حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی نے جہاد کیا اس اسماعیل دہلوی کے پبر کا فتوا دیا ادھر انگریز کے خلاف جہاد کا فتوا دیا ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی وہ شہید ہوئے ہیں حضرت مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی جب انگریز کے خلاف انہوں نے فتوا دیا ان کو پھانسی چلا دیا گیا ان کی مشہور نعت جو پھانسی کے تختے پر انہوں نے پڑی تھی سید کفایت علی کافی مراد آبادی پھانسی کے تختے پر چڑے ہوئے ہیں اور نعت لکھ رہے ہیں ذرا ناد شریف سنے کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نہ یہ چمن باقی رہے گا نہ کوئی پھول باقی رہے گا باقی رہے گا تو نبی کا دین باقی رہے گا اللہ پھانسی کا پندا گلے میں ہے اور نات پڑ رہے ہیں یہ کام نبی کے غلاموں کا ہے ان دیوبندیوں کا نہیں سنیں کیا فرماتے ہیں ہم سفیر کے غلاموں کا ہے ان دیو بندیوں کا نہیں سنے کیا فرماتے ہیں ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اتلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نامو نشانے پنجتن رہ جائے گا اللہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھنے والے تخت پر بیٹھنے والے آئے نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک ناموں و نشانے پنج تن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب لولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا پتا چلا نا سنیے نا آشق رسول کہ درود پڑھنے والا تمہارے تن بدن کو آگ جو پڑھے گا صاحب لولاگ لولاخ کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب پگا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا کہ سب مٹ جائیں گے زبانوں پر ایک ہی کلمہ ایک ہی نغمہ رہے گا کون سا نغمہ نبی کی نعت کا نغمہ یہ کون ہستی ہے مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی کون ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر نعت لکھنے والوں میں کسی کو اردو میں بادشاہ مانو تو مولانا کافی بادشاہ ہیں اور میں وزیر اعظم ہوں اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ وہ ہستی ہے جو نعت لکھنے والوں میں اردو نعت لکھنے والوں میں بادشاہ ہے اندازہ کریں یہ اہل سنت کے لوگ تھے اس دور میں کس کس طرح کتنے فتنے اور اٹھے چنانچہ اس اسماعیل دلوی کو پٹھانوں نے نبی کی گستاخی کرنے پر مارا یہ کہتے ہیں وہ شہید ہوا شہید کے درد سے ہوا اس کو تو مارا کہتے ہیں نہیں وہ جہاد بالا کوٹ کا شہید تھا مجاہد تھا یہ تھا اس نے جناب تحریک لڑی اور فلانا کیا اعلی حضرت نے فرما دیا نا اس کو یہ دیوبندی وہابی شہید کہتے ہیں اسماعیل شہید کہتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ وہابیا نے جسے دیا ہے زبی ہو شہید کا <Sessizia> کہتے ہیں اللہ کی راہ میں یہ زباں ہوا ہے شہید ہوا وہابیار نے جسے دیا ہے لقب زبی ہو شہید کا وہ شہید لے نجد ہے وہ زبی ہے تیر خار ہے شاید نہیں سمجھ ہوں گے وہ شہید لے نجد ہے وہ زبی تیغ خیار ہے وہ اللہ کی راہ کا شہید نہیں وہ نجد کی للہ کا شہید ہے اور اچھے لوگوں کی تلوار سے کٹا ہوا ہے اس کو کاٹنے والے لوگ اچھے تھے اور ان کی تلوار بھی اچھی تھی میرے دوستو اور بزرگو اگر آپ اس تلوار کو اچھی ہونے کے بارے میں شبہ کریں تو ایک حدیث سناتا ہوں جب بدر کے میدان میں حضرت زبیر نے ایک کافر کو برچی ماری وہ اس کے اندر گس گئی, گئی انہوں نے اس کے سینے پر ٹانگ رکھ کے اس کو نکالا وہ برچی لے کر نبی کے پاس آئے حضور نے اس کو کہا یہ برچی اس کو صاف تو نہیں کیا نہیں فرمایا اس کو محفوظ کر لو ابو جہل کو جس نوجوان نے اپنی تلوار سے مارا حضور نے اس سے وہ تلوار بھی لے کے محفوظ کر لی وہ یادگار رکھی کہ یہ وہ تلوار ہے جس سے اللہ کا دشمن کٹا ہے اندازہ کر لیں پھر بتائیں وہ تلوار اچھی ہے یا نہیں حدیث و ندی تو یہ اچھے لوگوں کی اچھی تلوار سے کٹا تھا تو نہ یہ اچھا تھا نہ ہی اس کے ماننے والے میرے دوستو اور بزرگو انگریز نے دو چیزیں نکالی میں پوری تاریخ نہیں سناتا میری تقریروں میں آپ سنتے رہتے ہیں ایک تو انہوں نے جہاد کے خلاف کاروائی کی دوسرا عشق رسول کے خلاف علماء مائر دیوبنگ نے انگریز کی ان دونوں باتوں کو مان لیا مگر ان سے یہ دونوں کام نہیں ہو سکے ایک کام انہوں نے ابھی شروع کیا تھا کہ مرزا غلام احمد کا نہیں کود پڑا دیوبندیوں نے صرف نبوت کا دروازہ کھولا ابھی انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کہ مرزا نے کر دیا دوسرا کام انہوں نے عشق رسول کے خلاف پورا ذمہ لیا اپنی کتابوں میں نبی کی برائی لکھنی شروع کی یہ لکھ رہے تھے نبی کو کہ نبی ناکارا ہے نبی بے خبر ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں نبی چمار سے زیادہ ذلیل ہے نبی سے غلطیاں ہوتی ہیں شیطان کا علم نبی سے زیادہ جیسا علم نبی کو ملا ویسا جانوروں کو بھی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباش یہ لکھ رہے تھے کون دیو بندی کون لکھ رہے تھے میرے آلہ حضرت کیا لکھ رہے تھے سب سے او لا آ ذرا ایمان سے سوچو اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے ذرا غور کرو وہ یہ لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ لکھ رہے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغ قلیل کا گل زیبا کہوں تجھے وہ لکھ رہے ہیں نبی کی تعریف کرو اس میں انسان جیسی تعریف کرو بشر جیسی کرو وہ بھی تھوڑی سی کرو آلہ حضرت کہتے ہیں سب سے آؤ لاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا والا سنو سنو ان کو تو لفظ نہیں ملتے وہ دیوبندی بندی وحبی جتنے گستاف ہیں ان کو تو لفظ نہیں مل رہے نبی کی شان بیان کر لیے بن کرنے کے لیے ان کے پاس لفظ نہیں ان کا دم گھٹتا ہے نبی پر درود پڑنا ان کو پسند نہیں نبی کے لیے کھڑے ہونا ان کو پسند نہیں نبی کی تعظیم ان کو پسند نہیں نبی کا نام چومنا ان کو پسند نہیں اور ادھر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں है? مدینے کا ذکر آتا ہے है? حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے है? مدینے کی زمین پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں تو نہیں ارے یہ سر رکھنے کی جگہ ہے ان کو سمجھ میں آتی اعلی حضرت سمجھا رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا نبی کچھ نہیں دے سکتا نبی کو کوئی اختیار نہیں نبی اللہ کے سامنے بے بخش آل حضرت لکھتے ہیں کون دیتا ہے فرق سمجھ میں آ काम کام دکھا رہا ہوں جھلکی پوری تفصیل میں نہیں جا رہا وہ کیا لکھ رہے ہیں इधर کیا ہو رہا فرق نظر آتا ہے نا نئی نئی چہرے دیکھ لو نام دیکھ لو کام دیکھ لو اثر دیکھ لو ایمان دیکھ لو میں بتا دوں دیوبند ایمان سے خالی نظر آئے گا آپ کو احمد رضا اور اس کے ماننے والے ایمان سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے بند والے کہتے ہیں نبی بشر تھے ہمارے جیسے بشر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بھی ہوتی تھی وہ بھول جاتے تھے اللہ ان کو ڈانٹتا تھا مہاراج اللہ یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں تم نبی کو نور کہتے ہو نور تھے تو کھاتے کیوں تھے نور تھے تو جناب پیتے کیوں تھے نور تھے تو سوتے کیوں تھے نور تھے, نور تھے تو ان کا خون کیوں نکلا نور تھے تو ان کو چوٹ کیوں لگی عقل کے اندھو تمہیں نبی کی شان کی ہوا نہیں لگی تم نہیں جانتے تم ان کو نور نہیں مانتے میرے اعلیٰ حضرت تو آگے کی بات کرتے ہیں نبی صرف نور نہیں نور بناتا ہے اسی لیے جھولی پھیلا کر کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا, چمکا والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تم نبی کو نور نہیں مانتے ہی آگے نور بنا رہے ہم جھولی پھیلاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں میں گ داتات بادشاہ بھر دے پیا نور کا وہ مانتے نہیں ہم جھولی پھیلا رہے ہم ہم آپ کو چاہیے محبت سے کہہ لو میں گ داتات بادشاہ دے پیا میں گدا گدا کہتے ہیں مانگنے والا فقیر گدا گھر کو کہ میں بیکاری ہوں حضور آپ بادشاہ اور لینے کا ادب بھی سکھایا آج کرو گے تو ملے گا اور جو کہ نہیں میں پھلنے کھا ہوں اس کو دیتا ہے کوئی کچھ میں گدا گڈا تادشاہ برد پیالہ نور کا نور دند ن تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دون تیرا دے ڈال صدقہ ان کے جتنے طرح ہیں آپ میری تقریروں میں جواب سنتے رہتے ہیں خون کیوں نکلا سوتے جاگتے کھاتے پیتے کیوں تھے انہوں نے جانا ان کو پتا میں ان پر ایسے سوال قائم کروں ہوش ٹھکانے آ جائے حضرت ازرایل علیہ السلام کو موسا علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا یا نہیں بخاری میں حدیث موجود ہپڑ مار کے آنکھ پھوڑ دی پہلے اس کا جواب دو وہ پرستتا ہے اس کی آنکھ کیسے پھوٹ گئی ذرا جواب دو نا بندے دے پتروں بکواس کرتے ہو نبی کے خلاف تمہیں نبی سے چیڑ ہے تم نبی کو پسند نہیں کرتے اور جو نبی کو محبوب نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے ان کو نبی سے محبت نہیں ہے اور اعلیٰ حضرت سے پوچھو اعلیٰ حضرت سے پوچھو وہ کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت یہ محبت والے ہیں مجھے بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کراچی ہے آپ یہاں سے سفر کرو لندن جاؤ آٹھ گھنٹے لگتے ہیں ہوائی جہاز میں لندن پہنچو وہ جو انگریزوں کا ملک ہے اس میں جاؤ سنی مسجدوں کو جا کے دیکھو وہاں پر بھی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام پڑا جا رہا وہاں سے چلو سات سمندر پار کر کے امریکہ پہنچو آٹھ گھنٹے اور چلو وہاں جاؤ وہ امریکہ جس کے بیس اکیس صوبے نہیں نہیں اس کی اکیاون کتنی تریپن ریاستیں ان میں جاؤ ان کے شہروں میں جاؤ جہاں کوئی ایک بھی سنی ہوگا آپ کو یہی صدا سنائی دے گی مصطفیٰ جان رحمت پہلا اے اللہ حضرت تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو تو نے نبی کے لیے سلام لکھا اپنی قبر میں سوئے ہوئے آپ کو اسی باعث ہو گئے مگر آپ کا لکھا ہوا سلام دنیا بھر میں پڑا جا رہا ہے نبی بھی خوش ہو رہا ہے لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں آپ کی روح بھی خوش ہو رہی ہے اللہ میں حوالے لایا دکھانے کے لیے ٹائم نہیں رہا آپ کو دکھاؤں کہ انگریز کی چمچا گیری دیوبندیوں نے کتنی کی ہے کہاں کہاں یہ انگریز کے پٹھو بنے رہے کتنی انہوں نے انگریزوں کی حمایت کی کہاں کہاں ان کو کیا کیا کہا میں سنانے آیا تھا آپ کو ٹائم نہیں رہا آئے گا کوئی موقع انشاءاللہ ایک ایک بات سناؤں گا آپ کو کہ یہ انگریزوں کے پیداوار یہ کیا جانے دین کیا ہے یہ کیا جانے عشق رسول کیا ہے اللہ تعالی نے اعلی حضرت کو چودہویں صدی میں اس بر صغیر میں میرے تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے بھیجا انہوں نے دین کو تازہ کیا میرے تمہارے ایمان کی حفاظت کی دین کے پرچم کو بلند کیا نتیجہ کیا ہے آج دیکھو اس ایک شخص کی ہمت دیکھو اس ایک شخص کی صداقت دیکھو اس ایک شخص کی ضرورت دیکھو اس ایک شخص کا کام دیکھو کہ دنیا بھر میں بہتر باطل فرقے ایک طرف ہے یہ سارے مل کر ان کے مدرسے مل کر ان کی کتابیں مل کر ان کی تبلیغی جماعتیں مل کر ان کی کانفرنسیں مل کر ان کے سارے ملہ مل کر ایک اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی اعلیٰ حضرت نے پچپن سے زیادہ علوم جانتے تھے نبی پاک کا کتنا ادب کرتے تھے ان سے کتنی محبت کرتے تھے اگر وہ واقعات سناؤں آپ حیران ہو جائیں کہ ان کو نبی کی نسبتوں کا احترام کتنا تھا مشہور واقعہ اعلی حضرت کے گھر کے سامنے ہجوم ہے کسی نے پوچھا یہ ہجوم کیا ہے اس علاقے کے لوگ آپ کو بڑے مولانا کہتے بڑے مولانا صاحب ایک جلسے میں جا رہے ہیں میلاد شریف کے جلسہ کہاں ہے کہا اسی بریلی میں ہے تو کہنے لگے ایک بریلی کا رہنے والا ایک بریلی کے علاقے میں ہی کسی جلسے میں جا رہا ہے اس کے لیے اتنا اہتمام اس نے کہا چونکہ وہ ہر, ہر ایک جلسے میں جاتا نہیں کسی کسی جلسے میں جاتا ہے اس لیے اس کا جانا اہمیت رکھتا ہے یہ سب اس کے ساتھ جانے کے لیے جلوس کی صورت میں آئے ہیں پالکی آپ جانتے ہیں جانتے ہیں سب جانتے ہیں چلے اچھی بات ہے وہ ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کمرہ بنایا ہوا لکڑی کا یا کسی وہ بی وغیرہ کا اس میں بٹھا کے کوہار اٹھاتے تھے اس کے چار پائے اٹھا لیجیے اس کے جو ڈنڈے ہوتے الا الا حضرت آ کے بیٹھ گئے کوہاروں نے پالکی اٹھائی پالکی چلی ابھی ایک دو تین قدم چلے ہوں گے الا حضرت کی آواز آئی پالکی روک دو فوراً پالکی روک دی گئی تو نیچے رکھ دیا گیا اعلیٰ حضرت تڑپ کے باہر نکلے چار آدمی جو پالکی اٹھائے ہوئے تھے ان میں سے پوچھا مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تنے جانا کی ان کے خون کی خوشبو آ رہی ہے تم میں سے سید کون ہے اے پالکی اٹھانے والو تم میں سے کوئی سید تو نہیں مجھے اپنے نبی کے خون کی ان کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے لوگ حیران رام پھول ہو کوئی خوشبو ہو, لوگ سونگ لیتے ہیں یہ کتنے ایمان والا ہے اس کو نبی کے خون کی خوشبو آ رہی ہے چاروں پالکی والے سامنے کھڑے ہیں ایک کا سر جھکا ہوا ہے اس نے کہا مزدور سے کام لیا جاتا ہے ذات پات نہیں پوچھی جاتی مزدوری لی جاتی ہے اسے کام لیا جاتا ہے اس کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی کہا میں دوسرے شہر کا رہنے والا ہوں بریلی آئے مجھے زیادہ دن نہیں ہوئے یہاں آیا ہوں بچے ہیں رہنے کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے کمائی کا کوئی انتظام نہیں تھا پالکی والوں کے پاس جا بیٹھا صبح آتا ہوں ان کے پاس شام کو چلا جاتا ہوں دو پیسے ملتے ہیں بچوں کا پیٹ پالتا ہوں ہوں تو سد مگر میں کیا منہ دکھاؤں لوگوں کو کہ میں سید ہوں ابھی وہ اتنی بات کر رہا تھا اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی لوگوں نے دیکھا جس کو لوگ امام اہل سنت کہتے مجدد دین و ملت کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کی پگڑی سر سے اتری اس سید کے قدموں میں رکھی ہوئی تھی تو نے میری پالکی اٹھائی کل قیامت کے دن میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا میں نے ان کے شہزادے کے کندھے پر سواری کی حضور کہیں گے بڑا دعویٰ کرتا تھا میرے عشقہ تو نے میرے بیٹے کی گردن پر سواری کی میں کیا منہ دکھاؤں گا مجھے معاف کر دو اس کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں لوگ چیخیں مار کے رو رہے ہیں اعلی حضرت نے جب تک اس سے معافی نہیں کہلوالی اپنی پگڑی اور اپنے ہاتھ اپنا سر اس کے قدموں سے نہیں ہٹایا ابھی بات ختم نہیں ہوئی فرمایا ابھی اور تجھے میری بات ماننی پڑے گی اب سن تو پالکی میں بیٹھے گا اور میں اٹھاؤں گا اس کو پالکی میں بٹھا کے وقت کا امام چلا جو نبی کی نسبتوں کا اتنا ادب کر رہا ہے اس نے سچ کہا وہ سچ کہتا ہے سب سے اولا آ سب سے بالا سنے سنے اعلی حضرت کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں اگر یہ دشن حضرات دشنام فارسی کا لفظ ہے گالی کو کہتے ہیں نبی کو گالیاں دینے والے نبی کی گستاخی کرنے والے سنے کیا کہتے ہیں اب ان کو اعلی حضرت اپنی طرف سے جو پیشکش کرتے ہیں ذرا سنیں فرماتے ہیں حمد اس کے وجہ کریم کو جس نے اپنے اس بندے کو یہ ہدایت دی یہ استقامت دی کہ وہ نہ ان عظم اکابر کی عظیم مدہوں پر اتر ہے بلکہ اپنے رب کے حسن نعمت کو دیکھتا ہے کہ پاکی تیرے لیے کیا تو نے اس ناچیز کو ان عظماء عزیز کی آنکھوں میں معذت فرمایا نہ ان دشنامیوں اور ان کے حامیوں کی گالی سے جو وہ زبانی دیتے ہیں اور اخباروں میں چھاپتے ہیں پریشان ہوتا بلکہ شکر بجا لاتا کیا مطلب کہ یہ جو دیوبندی وہابی وغیرہ اعلی حضرت کہہ رہے مجھے گالیاں دیتے ہیں میں ان گالیوں پہ ناراض نہیں ہوتا شکر کرتا ہوں کیا کرتا ہوں خود کہتے ہیں پریشان نہیں ہوتا ہوں بلکہ شکر بجا لاتا ہوں کیوں کہ تو نے محض اپنے کرم سے اس ناقابل کو اس قابل کیا کہ تیری عظمت اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کے پہرا دینے والے کتوں میں اس کا چہرہ لکھا جائے چوکیدار کو لوگ کہتے ہیں نا یہ نہ ہوتا تو ہم اندر چلے جاتے چوکی دار کو لوگ گالیاں دیتے ہیں کتے کو برا بلا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں سرکار کا کتا کہلاتا ہوں اس بہانے میرا نام جب سرکار کے کتوں کا ذکر ہوگا میرا نام لکھا جائے گا دیکھے محبت سنیں آگے کیا کہتے ہیں اگر یہ دشنامی حضرات بھی اس بدلے پر راضی ہو کہ وہ اللہ و رسول جل جلال صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی سے باز آئیں کہتے ہیں میں ایک پیشکش کرتا ہوں کہ یہ دیوبندی وہابی حضرات اللہ کو گالیاں نہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کریں تو اس کے بدلے یہ شرط لگائیں کہ ہم ٹھیک ہے اللہ کو برا نہیں کہیں گے رسول کو برا نہیں کہیں گے اور شرط کیا ہے کہ روزانہ اس بندے خدا کو پچاس ہزار مغلزہ گالیاں سنائیں گندی سے گندی گالیاں حضرت کہہ رہے پچاس ہزار روز کی مجھے سنائیں اور لکھ لکھ کر شاع کرے اور اس قدر پر بھی پیٹ نہ بھرے اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے باز رہنا اس شرط پر مشروط رہے کہ میرے ساتھ ساتھ میرے باپ میرے دادا میرے بڑوں کو بھی گالیاں دے دے تو میں برہم نہیں ہوں گا بلکہ اس بات پر خوش ہوں گا کہ مجھے گالیاں دے لو میرے باپ دادے کو دے لو میرے رسول کو کچھ نہ کہو اللہ وہ کہتے یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی کہ میری وجہ سے یہ مجھے گالیاں دینے میں ٹائم لگائیں گے اتنی دیر نبی کی ذات کو کچھ نہیں کہیں گے تو میں گویا ان کا ادھر سے منہ بند کرنے کا سبب بن جاؤں گا اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کتنی محبت کی بات ہے کتنی پتے کی بات ہے یہ ہر کوئی کہہ سکتا یہ اعلیٰ حضرت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ دور جس دور میں نبی کو گالیاں دی جا رہی تھی جس دور میں لکھا جا رہا تھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے جس دور میں لکھا جا رہا تھا اللہ نے جھوٹ بولا جس دور میں لکھا گیا کہ اللہ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا بندے کیا کریں گے جب بندے کر لیتے ہیں تب اللہ کو پتا چلتا ہے جس دور میں لکھا ہر وہ برا کام جو بندہ کر سکتا ہے اللہ بھی کر سکتا ہے وہ دور جس میں نبی کو گالیاں دی گئی معاذ اللہ, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس دور میں امام احمد رضا نے اللہ تعالی کی عظمت و تقدیف اور نبی پاک کی عظمت کے گن گائے میرے اور آپ کے سینوں میں ایمان کو تازہ کیا نبی کی عظمت کے پرچم کو بلند کیا انہوں نے نبی کے پرچم کو بلند کیا اللہ نے اعلی حضرت کے پرچم کو بلند کر دیا اللہ اللہ اعلی حضرت کیا کہتے ہیں فرش والے تیری شوق کا لو کیا جانے حضور آپ کی شان کی بلندی کو فرش والے جان سکتے فرش والے تیری شوکت کا الو کیا جانے जाने روا ارش پہ اڑتا ہے پری راتا حضور آپ کا جھنڈا تو ارش پر لگا ہوا ہے جس کے جھنڈے ارش پر لگے ہوئے ہوں اس کی شان کو والے کیا جانیں گے اور جس کے قدموں کو عرصے معلّہ چومے اس کی عظمت کو ہم کیا جانیں گے سنے اعلی حضرت نے نبی کو خدا کے مثل نہیں کہا برابر نہیں کہا نہیں انہوں نے نبی کو مخلوق مانا مگر بتایا وہ توحید کا بیان جس میں نبی کی توہین ہوتی ہو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں آج یہ دیوبندی وہابی اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے نبی کی توہین کرتے ہیں ایسی توحید کو ہم ماننے کو تیار نہیں جس کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے اللہ حکم دے اس کی تعظیم و توقیر کرو تو جو اس کی توہین کرے وہ مسلمان رہتا نہیں میں اب بھی بتا دینا چاہتا ہوں ساری دنیا کے ان دیوبندیوں وہابیوں چکڑالویوں موجودیوں گکھڑویوں اور ان کے حامیوں کو تم ختم ہو جاؤ گے امام احمد رضا کا نام ختم نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہ جس نے نبی کے پرچم کو اونچا کیا انشاءاللہ وہ خود بھی اونچا رہے گا اللہ تمہاری پوری کروڑوں روپے لگا کے کانفرنس ہو یا اجتماع ہو اعلی حضرت کی لکھی ہوئی ہم ایک ناتھ پڑھتے ہیں تمہاری محنت برباد تمہاری محنت ہاں ہم کہتے ہیں کہتے آئے ہیں کہتے رہیں گے انشاءاللہ نبی پاک کا جھنڈا اونچا رہے گا اونچا رہے گا اونچا رہے گا جو اس کو اونچا کرے گا وہ خود بھی اونچا رہے گا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رہیں بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں کسی فرقے کا نام نہیں بریلوی کسی دین کا نام نہیں بریلوی اصل میں سچے سنیوں کی پہچان کا نام ہے ہم سب سنی ہیں اہل سنت و جماعت ہیں ہمارے ساتھ بریلوی لگایا جاتا ہے تو یہ بریلوی کا مطلب کیا کہ دوسرے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگ گئے وہ سنی نہیں ہے اصلی سنی بریلوی ہے بریلوی ہے اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر باقی رکھے وہ آخر و داوانا انمد رب العالمین